اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطف آئے ایپیسوڈ ففٹی ون کریق المختوم دوسرا مرحلہ نئی تبدیلی صلیح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا کیونکہ اسلام کی عداوت دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط ہٹ دھرم اور کا قوم کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آگئے تو احزاب کے تین بازوں قریش غطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا اور, اور سربراہ میدان جنگ سے دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگدو اور شور و شرک کا مظاہرہ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یسرف سے کے بعد قیبر کو اپنی کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے وہ مدینہ کے گرد و بیش آباد بدو کو بھڑکاتے رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قات میں یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے اس لیے سلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا بہرحال امن کے اس مرحلے میں جو سلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں لہذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی دو قسمیں کر دی جائیں نمبر ایک تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط نمبر دو جنگی سرگرمیاں پھر بیجا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں کیونکہ طبعی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے بلکہ یہی وہ اصل مقصر ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مذاہب جنگ اور فتنے ہنگامے اور استراب برداشت کیے تھے بادشاہوں اور عمرہ کے نام خطوط چھ دری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر موہر لگی ہو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا یہ نقش تین سطروں میں تھا محمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اور اللہ, ایک سطر میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صاحبہ کو بطور قاسم منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا علامہ منصور پوری نے جزم کے ساتھ میان کیا ہے کہ آپ نے یہ قاسد اپنی قیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم ساتھ ہجری کو روانہ فرمائے تھے اگلی سطور میں وہ قطوط اور ان پر مرتب ہونے والے کچھ اثرات پیش کیے جا رہے ہیں نمبر ایک نجاشی شاہ حبش کے نام قط اس نجاشی کا نام اسحما بن ابجر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو قط لکھا شروع میں روانہ فرمایا تبری نے غیر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ قط نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح ہدیبیا کے بات لکھا تھا بلکہ یہ غالباً اس قط کی عبارت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں حضرت جعفر کو ان کی حضرت حبشہ کے وقت دیا تھا کیونکہ قد قط کے عقیر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے میں نے تمہارے پاس اپنے چچرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا بہقی نے ابن بعض سے ایک اور قط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے یہ قطعہ محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسم شاہ حبش کے نام صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہذا تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں پس اگر وہ منہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گنا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک اور قد کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ قیم کی کتاب الماعد میں بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب مصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی ارقریزی سے کام لیا ہے دور جدید کے اختصافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر سب پرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم اُس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو قدوس اور سلام ہے امد دینے والا محافظ و نگرا ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈال دیا اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا میں اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی جانب سے اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی لہذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے بہرحال جب امر بن امیا زمری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطع نجاشی کے کی حوالے کیا نجاشی نے اسے لے کر آخ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور جعفر بن ابھی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں قطل لکھا جو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسحما کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اما بعد اے اللہ کے رسول مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے رب آسمان و زمین کی قسم آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک دن کا بڑکن نہ تھے وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے صحابہ کی مہمان نوازی کی اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں اور میں نے آپ سے بیت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین کو روانہ کر دیں چنانچہ اس نے حضرت امر بن امیا زمری کے ساتھ دو کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو اشری اور کچھ دوسرے صحابہ تھے براہ راست قیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے مدینہ پہنچے. نجاشی نے غزو کے بعد رجب نو ہجری میں وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سری رارہ سلطنت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی اقت روانہ فرمایا لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں نمبر دو مقوقس شاہ مصر کے نام قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرام نامہ جریج بن مطا کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا نامِ گرامی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقع سے عظیم قبط کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا لیکن اگر تم نے منہ مو موڑا تو تم پر اہل قب کا بھی گناہ ہوگا اے اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض باس کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں پس اگر وہ منہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں حضرت فرمایا گیا وہ شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب العالی سمجھتا تھا اللہ نے اسے آکر و اول کے لیے عبرت بنا دیا پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں مخوقس نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے حضرت حاتب نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالی نے تمام ماسوا دیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے میری عمر کی قسم جس طرح حضرت موسا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ کے لیے بشارت دی ہے اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی کرے اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہے بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں مخوقس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی نا پسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے وہ نہ گمراہ چادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں مزید غور کروں گا مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی دبیاں میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا پھر عربی لکھنے والے کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حضب زیل قط لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ کے لئے مقوقع سے عظیم قطع کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام اما بعد میں نے آپ کا قطع پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں دو لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں کتیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے اور کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے ایک کچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ پر سلام مخوخص نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا دونوں لونیاں ماریا اور سیرین تھی کچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا نمبر تین شاہ فارس خسر و پرویز کے نام قط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قد بادشاہ فارس کسرا خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرائے عظیم فارس کی جانب شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجامِ بچ سے درائی جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے پس تم اسلام لاؤ اور سالم رہو گے اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارِ گناہ ہوگا اس قط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی کو منتخب فرمایا انہوں نے یہ قط سربراہ بہرین کے حوالے کیا اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ قت اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسرا کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا بہرحال جب یہ قط کسرہ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا میری رعا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچے اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے دو توانہ اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں. بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے دو آدمی منتخب کیے ایک اس کا قیرمان بانویا جو حساب نہ تھا اور فارسی میں لکھتا تھا دوسرا قر خسرو یہ بھی فارسی تھا اور انہیں قد دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا جس میں آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا کسرہ نے شاہ بازان کو کو ایک ایک مکتوب کے کے کے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر کسرہ روبرو حاضر کرے اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں آپ نے انہیں حکم دیا کے کل ملاقات کریں ادھر این اسی وقت جب کے مدینہ میں دلچسپ مہم درپیش تھی خود خسرو پرویش کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پہر در پہ شکست کے بعد اب اسرو کا بیٹا شیر ویا اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا یہ منگل کی رات دس جماعت الا سات کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم کے ذریعے ہوا چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں واقعے کی خبر دی ان دونوں نے کہا کچھ ہوش ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے بہت معمولی بات بھی آپ کے جرائم میں شمار کی ہے تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجے آپ نے فرمایا ہاں اسے میری اس بات کی قبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرہ پہنچ چکا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھوڑے عرصے بعد ایک آیا کہ شیروی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے شیروی نے اپنے اس میں یہ بھی ہدایت کی تھی جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برنگ خن نہ کرنا اس واقعی کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے نمبر چار قیسر شاہ روم کے نام قد صحیح بخاری میں طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامے کی نسمر مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا وہ مکتوب کیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے عظیم روم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دو بار دے گا اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر ریایہ کا بھی گناہ ہوگا اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کے بجائے ہمارا باز بعض کو رب نہ جانے پس اگر لوگ رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اس گرامی نامے کو پہنچانے کے لیے دہیا بن قلیفہ کلبی کا انتقاب ہوا آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ ایک سربراہ بسرا کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن باس سے مروی ہے ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا یہ جماعت سلیحدیب کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصے امن میں ملک شام کی تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے قل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اس وقت اس کے گردا کے دروم کے بڑے بڑے لوگ تھے پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نصبی تعلق رکھتا ہے ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب نصب ہوں ہرکل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پیٹ کے پیچھے بٹھا دو اس کے بعد ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوالات کروں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے مطالق یقیناً جھوٹ بولتا ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے میں نے کہا وہ اونچے نصب والا ہے ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی میں نے کہا نہیں ہرکل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا نہیں ہرکل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے ہرکل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے झूठ کرتے تھے میں نے کہا نہیں नहीं نے کہا کیا وہ वह بھی کرتا ہے میں نے کہا نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گزیرنے کا موقع نہ ملا ہرکل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے میں نے کہا جی ہاں ہرکل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی میں نے کہا جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذکر پہنچا لیتے ہیں پھر قل نے کہا تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز سچائی پرہیز پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اس کے بعد دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نصب میں بھیجے جاتے ہیں اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقطالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متحم کرتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بد بھی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بدحدی نہیں کرتے میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے بت پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز سچائی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قط منگا کر پڑھا جب قط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں بلند ہوئی اور بڑا شور مچا حرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے جب ہم لوگ باہر لائے گئے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کپشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا اس سے تو بنو اثر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالبہ کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزی کر دیا یہ قیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاعرہ ابو سفیان نے کیا اس نام مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیا کلبی کو مال اور پارچا جات سے نوازا لیکن حضرت دہیا یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسما میں قبیل جزام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا حضرت دہیا مدینے پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہ سنایا تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ہارثہ کی سرکردگی میں پانچ سو کی ایک جماعت حسم روانہ فرمائی حضرت زید نے قبیل جزام پر شبقون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور اس کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے چوپایوں میں ایک ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں تھی اور قیدیوں میں ایک سو عورتیں اور بچے تھے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلے جزام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا رہا تھا اس لیے اس قبیلے کے ایک سردار زید بن رفا جزامی نے جھٹ نبی صلی اللہ خدمت میں احتجاج فریاد کی زید بن رفع اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دہیا پر ڈاکہ پڑا تو ان کی مدد بھی کی تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے محمد والا اللہ